السلام عليكم يذر وسلم خاطم الميار محمد بن المصطفى اللهم الصلاه والسلام وعلى ال الكوا يا سيدي قلوب المؤمنين ست ملک اساج مطلب قادر مطلق جل لو دے اندر نہیز ہر شرنے کو حق بولنے حق دوتے چلنے حق دو مرنے دی توفیق بخش چاٹ چک بلوچاندار دل صاحب برادروں محمد حنیف ربانی صاحب نے اس کا فرمایا اللہ مبارک بتالاج نانا خدمت نو شرف قبول بخشی دوستو ناصير دي خطابات بيانات الحمد لله اللہ تعالى دخلو قرم دنا حالات و واقعات و حادثات دي مطابق من دي. حکمت اس چیز دا نا ہے جی بیماری ہوگی ان کا علاج کرو یہ نہیں بندہ داڑ پیڑ تڑپا ہوئے تشہ پیڑ کی دوائی دیجیے وہ چوڑ حکیم ہوں وہ چوڑ ہوں حکیم نہیں کل زیادہ علاج بماری کوئی جہا حکیم کرسی تبیا وہ کچھ دش بیان کی اٹھ اٹھ دس دس گھنٹوں کے اچھا جلسے پچھو قوم کھ حاصل نہیں ہوتا کوئی شاید جو بیان ہونی بھی نہیں بھی جس لال قوم کی اگ ضرورت پوری ہو جی ہونا بھی ہے سرفرک فرکی کے خلاف بولنا کوفر آم برائی کے خلاف نہیں بولنا اور تمہوں میں دساں کسی فرقے دے خلاف فقت بولنا یہ سکھ ہے کہ برائی دے خلاف اجتماعی برائی دے خلاف بولنا ہی سوکھ ہے کوفر لو کیوں <متصف> کہ جہے شامی ہوں دے جدو باہر کسی فرقے کے خلاف بولنے بولے وہ پیسے بھی دے نعرے بھی مارتے ہیں سمجھتے ہیں سانو تو کچھ نہیں نبا یہ پرلی برادری سے لگا نہیں ہی اسلام. جدو کو کے برائی کے خلاف اجتماعی طور سے یمی یعنی محل فرکا پرستی نہیں دین پرستی دے ناڑ، حق پرستی دے ناڑ، گل کی جائے نا وہ پھر جینے او او او اور میں مثال دینا بہبی کرے تقریر تو آخر ہوئے جڑے دربار سے اپنیا رنگ کھلتے ہیں وہ بڑے بغیرت نے بڑے ہوں جی بیٹھے سننے والے انہوں سے آپ چھال مارنیا پرلیا پہ لگا فرق ہے جہاں <مارنس> نے جانتی انہوں نے بغیر آسے بھی سڈنے نے مولوی اور نعرے بھی مارنے مولی بھی اسی پاس ران जे उस आखे हुई जे दफ्तर बजारा इच अपनी राना गलते ने बेगैरत ने हूं हूं उनके वापसी मित्र ला लै बत तू सू बकरत बनाई आना असि तेन बकरारत दिखा हूं उन्हें तो उन्होंने बेगैरत नहीं ना आख्या उन्हें तो आख्या यार जे उधर उधर गलते हैं वह बेगैरत ने جن بھٹے نے وہ سارے گلی کھڑے ہیں آ کے لیا ہونا ایک تہار اوکھی پیڈ دینی ہونا بولانو آخر سب چھٹی کرو چھٹی چھٹی چلو چلو چلو چلو بس ہو گیا جو ہوں خونی مول تقریر کرے گا سمجھا جائے یہ تقریر کرے آخے ہوئے جی یارویں والے یارمی شریف کی کھیر نہیں کھانے جہ پاک کے ملاد کا لنگر نہیں کھاندے بڑے ہوں جی سنی سوالے آ ہیں لکھنا وا سبحان اللہ فرق راقی جو اصل مرد بینگ اصل یارویں شریف کی پلیٹ دے لا بان کھونے لڑ لگنا توں لگا کڑا پرلی برادری نے ٹھیک ہے شاہش جے وہ آئے جی سود کود ک جی شراب پی پیشاب پیس میری گل سمجھ رہے ہو یہ سا کباڑا سارا مسلمانوں کا لانتی فرقے کے مگر ہو گیا وہ اس فرقے کے مگر ہو گیا ہے انہیں اپنی برادری نہیں چیڑی انہیں اپنی برادری نہیں چیڑی حق دین نہیں بیان کیتا جرم کے خلاف عام نہیں بیان ہویا. جو جو نہیں ہویا وہ ادھر پہیے خاطی گئے ادھر پہیے خاطی گئے نے قوم کا پٹا گول ہو گیا قوم نک پتا نہیں لگا جو دی جی قسم خدا بھی کر کے آنا جیڑے آنے پے سوچنے آیا دنیا کلوتی عوام کے بندے خود آخ بنتے نے اپنے منہ چار پتا نہیں دنیا کلوتی اگر ہک پرستی نال گفتگو ہوتی ممبر رسول دار یہ میرے سامنے دکھنے. اے بیٹھنے کہ میں اپنے سامنے کنو رکھنا میں رکھنا ادا اللہ دیر رسول نصبا ایمان کشمیر پیارا قوم بچارے دی فصل انتباہ نہ سجنوں اللہ تعالی دے فضل و کرم میں اعلان کرنا ہوں میرے تو تقریر کرا سنن نئے اے تبقو نہ رکھ سانو سان کرے گا بالکل مینو کسی سدنا برس ملا نہ سدے سد تو سات وار پہ میں راضی کرنا ہے تو صرف اللہ تلا رسول راضی کرنا کیوں میرا ایمان میں میرا ایمان اے فرمایا سرکار سارے کسا میرے خلاف ہو جاؤ گسا مینو سے دا نقصان نقصان نہیں دے سکتے جب تک میرا رب مین نقصان نہ دے اور تسا سارے میرے حق والد والے برابر مین فائدہ نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ رسول میرا فائدہ نہ کرے نظر اللہ پر رکھا ہے مرد مسلمان اس واسطے میرا موضوع اس وقت عام جڑا چل رہا ہے حالات واقعات زمانے کے پتھر مطابق ہے برائیوں سے نہ روکنے کی نہوسط اور عذاب برائیوں سے نہ روکنے کی نہوسط اور عذاب یہ عذاب نو سننا تلاقے میں کبھی بیان نہیں اتلے علاقے میں بیان کرایا کافی سارا نو جو سنو گے حقائق سنو گے قرآن اور حدیث سنو گے کوئی ملاوٹ جھوٹتی نہیں ہوئی محض قصیا سے اتفاق نہیں ہوتی بنی اسرائیل لما حالات کسو نبی پاک پاکستان وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل جدو ہلاک ہوئے سن برباد ہوئے سن تو کسان پہ را گئے کلبی دی فلانے نہ کسے نتیجہ کرنا ہے نہ دین بیان کرنا ہے نہ حلال حرام بیان کرنا ہے نہ حکم شریعت بیان کرنا ہے نہ برائی کو روکنا کوئی شاید بیان نہیں کرنی صرف کسے کہانی بنی اسرائیل یہ سارا نبی فاط نے فرمایا جدو برباد ہو گیا سڑنا انہوں کے بولنا جلے سانوں پھر اسے گل دن دور رکھ لیا کسے بیان کرو پیسے لو تو چلو تو سجڑو برائی تو نہ روکن کی نہوست اور آزاد پہلو نہوست بیان کرنا بھی نہوست کی کی نوشت پہ پھر آزاد بیان کرا یہ ہوں واسطے کہ جہے آنے تو محفوظ ہوں حضور دی مت آزاد کوئی نہ میں احادیث ایک نہیں دو نہیں تین تقریباً پانچ سات حدیث سناواگا اس کے रा بارے رسول کریم سکار کا شان والی ایک کی کافی امتی واسطے لیکن مختلف معنی مطالب جو مختلف حدیث ہیں ان سارے سنا کے تو ان جو عبرت کا سبق ہے وہ جناب تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ شاء سیانے بندے دا کام یہ ہوئی ہے سیانے لکان کا کام یہ ہوئی ہے کہ دوسرے ویک کے دوسرے کا بھڑا حال ویخ کے عبرت پڑ جائیں چوڑ ہوں جہ بہت آپ ابر سبق بن جائے اللہ تعالی نے اپنے پاک نبی کی امت نب تخری اس رکھے رحمت علمی رحمت دس کے تسا پچھڑیا کوما کے کسے واقعات حاصل کر برتا اس واسطے اللہ تعالیٰ سجنوں برائیاں تو روکنا یہ بہت بڑا فرض اللہ تعالی دے جن نبی آئے یہ فرد لے گیا سوال لکھ نبی دا فریض ہے برائیاں تو روکنا تین درجے دے पहला हाथ रोक उन्होंने वास्ते भी जिन्हू ताकत हासिल है डेरे का चौधरी हाके में वक्त घर का वडेरा मदरसे का वडेरा जिथे जिथे उनका हाथ पाद अगं फिकने का उन्हों खतरा नहीं میرے مقابلے کتنا اٹھ کلو گا ان تے ہاتھ نال بدی نوکن نو کر دے دوسرا اے طاقت نہیں اور وہ ایسے تھانے ایسے لوگوں جنہوں ہاتھ نال روکے تو کتنا اس زبان روکے زبان روکے یہ فرد زبان پورا کرے مریچے کٹیچے پھر پرواہ نہ کرے جو سب اللہ تعالی کے نبیا کے اتنے اسے فرد ادا کرنے ادر کہڑا کہڑا دکھ نہیں آیا لیکن اس درجے دے بندے نو جڑا زبان نال روکن دا درجہ خالی اگا ہاتھ اٹھاون دی اجازت نہیں اگر ان شب شبہ کہ میں مینو اگر اگڑیاں گال کٹی یا مارن دی کوشش کیتی تو میں لڑ پوا گا ان دے اندر پھر زبان نال روکن جائز نہیں لگتا وہ اپنے ایسا فتی اعتماد کہ میں رکھا نال پی چکن تاکی میں ہاتھ نہیں اٹھاوا گا لیکن اپنی زبان ہی نہیں روکاگا چلائی تیسرا درجہ وہ عام سارے بندیاں واسطے حکماں واسطے ہر کسے واسطے وہ فرض ان کی دل میں برا جائے دل نفرت ہوے جے یہ نفرت کراہت ختم ہو جاوے گل نہ ہوئے میں اگر طاقت ملے تو نہ میں طاقت ملے تو پھر بھی نہیں روک فر... نہیں روکاں گا ہاں جی یہ اگر اندر, اندر ہے دل کے اندر اج کا خیال ہے کہ میرے تاقت نہیں مل گئی تو میں نہیں کو آخرا اے پھر بڑا وا مجرم اس درجے تو وی جدو قوم تھلے ڈگ پوے نا اللہ تبارک و تالا تے غضب اج پاند کہ فر سارے دل ایک کر چڑد برائی کرے بھی برائی دور رہی دل ایک کر چڑتا ہے نہ انہوں چ نفرت نہ انہوں چ نفرت نہ انہوں دے اندر تمیز نہ انہوں دے اندر تمیز جدو دل ایک ہو جاندے ہیں تو پھر آخر دے اندر اللہ تعالیٰ ردب ہے کہ لانت پا چڈ دلانے جد دل لانت پہ پھر سمجھ جو ہو دل اللہ کی رحمت کو ہمیشہ دور ایمان تو خالی اللہ کے قدم چونگے حق قبول نہیں کرنگے، دین کر سننے نہیں یہ دل دن بن پتھر واگ سخت ہو ہو کے کافر ہو مرے گا اللہ کے ہمیشہ الاپائن فس جائے گنیا خبر ہشا کن ادا پائن جس دل رب لانت پا دے نا اللہ جالا نے دی انتہا کر چٹی ہے بس ہوں دیکھ اگاں عزاب جن ہوا جس دل ربت ہو لانت نہ ہوئے جس دل کے دل ایمان آ جس دل اندر ایمان ہوئے گا, حق قبول نہیں کرے گا اپنے خلاف جاوے گا سنے گا بھی سی ایمان اللہ قسمیہ می پہ سمجھو اس دل کے اندر اللہ تعالی نے کرم کرنے نے یہ اللہ تعالی سارے اداروں کو بچا لو توجہ نال بولو سبحان اللہ موضوع بڑے اور نال سمجھا جی میں تم پہننا بھی تسوں پہلی بار سننا یہ تو ممبر تمام سنی دیا دی نہیں گل دی. سنیا جی کدی ان شاء تو اول تو آخر تک آخے گا اب بھی ہر گل آخے گا اب بھی سنیے تو سجڑو ہوں اے گل نہوست یہ پہلے برائیاں تو نہ روکنے کہ برائیاں تو نفرت سارے مک جی نفرت مکے تو دے کھو جل کھو کے لانت پی جی دلان سے پھر اللہ تعالیٰ بندہ کفر والے پاسے تر پیا تعالیٰ غضب پائی جائے گا دے تے عذاب اترن گے دے تے ایمان نکل جان گے برائی برائی نہیں رہے گی دلا لائے برائی نیکی, نیکی برائی بن جانی آخری درجے پہنچ جانے حال بن جسے گل میں ثابت کرنا اللہ تعالی کے قرآن سنے دے فرمان جی دیا بولو سبحان اللہ گل سمجھا نے قرآن حکیم فرقان مجید نے سانو بڑیاں بڑیاں گلہ سکھائیاں سمجھائیاں نے قرآن حکیم خالی نہ خالی بیان کرتا ہے نہ خالی کسے پچھلے بیان کرتا ہے اند اندر اندر وچ رسالت دیا گلہ وچ حلال حرام دے احکام سو تے حلال حرام دے متعلق نے نا پانچ سو پچھلیاں قوما ابرت ناک کسے واسطے حکمت دیا مثال واسطے جنت دوزخ دے تذکرے رحمت کی امید اللہ حوق سارا کچھ اللہ تعالی اس ایک قرآن ناگل فرما چڈیا ایک اور گل ہے اساں اپنی اپنی مرضی دی آیات چن لیے سارے نزدیک مجید تو ہوں قرآن مزید جہ پورا پڑھ پڑھا کی لڑ ہی تو سجڑوں قرآن کی آیت جیڑی سناو لگا نا میں پڑھی اس اللہ نے بنی اسرائیل دی کی گل کی بنی اسرائیل کیوں کی ہے قرآن مزید یہود نسارا دیا گلا اس واسطے چوکھیاں کردہ ایک پرانی تاریخ ساڑی قوم سڈے پہلو بستے سن درتی تے اللہ تعالیٰ نے نبی نال بڑے چونکیا ہے آخری ٹکر نبی پاک سکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم جدو آئے تھے یہاں سورا ٹکر لیے پھر اگا انہوں کی تاریخ توڑ قیامت توڑی ساڈے چلنی چلتی پی وقت والیا آخر ان دن دنیا تانت گوانی کہ قیامت سورا نتیجے سے بندیا لیا ہونا جو اللہ اللہ کرنے والا دھرتی بندہ یہاں نہیں ران دینا جدو نہیں راح دینا تو رب آخر چوکو فٹے ہوں ایک ہی نہ کرو کیا مت کیونکہ یہاں کی تاریخ پچھے پرانی سی اگاں چلنی سی سال ہی ساڈے سیتنے پاؤنے سن سان تباہ کرنا سی کیونکہ دھو جا ہوں نا دھ وہ مجھ کے تھڑے نکل کے کدی پلیت نہیں ہوں باہر شریف مولاس نبی اصول رہے کافرشو پرشاپ جو نہیں نال دو حضرت بلال جنہیں پاک لایا لے کر ایک کم ان کی طرف ہونے سن رب دے باغ قرآن بھی انہوں گوکھیاں سڈے کیتیاں نے ان شرارت سارا بیان کی انہوں کے آداب عبرت گلان سارا سان سنائی نے اگاں ہونا کی وہ نبی باغ سارا دس گئے انہوں نے آ کچھ کرنا ہے میری امت اجرلنا فلان کرنا سارا کچھ اللہ دے دے دے کے باغ نبی سمجھا رہے اور قرآن حکیم کرتا بنی اسرائیل پھر اس کو بعد اللہ تعالی محبوب کا فرمان اس آیت دی تفسیر حدیث دیا تو سنا ارشا گر بانی فرمایا لوہ ن لرو ممبنی اسرائی لال داؤ دبائی سبن مریم والا کانو یس نو अल्लाह फरमान है लानती बना दानत पा दी गई बनी इसराइल के काफर के उ मतलब है जी अल्लाह की खास लानत होंगी सिर्फ काफरों के उत्ते बनी इसराइल ने काफर का तारा बना लिया है لانت پا دی گئی ملو بنا دے گئے بنی اسرائیل حضرت دابود حضرت, دابود علیہ السلام تے حضرت تے بن مریم دی زبان دو تے کی مطلب زبان پائیاں پائی کر کے کئی بنی جڑے اصحبے سبق سن ہفتے دا شکار کرے جہے سن تے لانتہ پائیاں حضرت علیہ سلام نے باندرا دی شکل بن گئے باندرا دی شکل بن گئے جنہ تانتا پائیاں حضرت عیسا علیہ السلام نے دا دب نے مریم عیسا باو تیسا بین مریم کی زبان تے بنی کافر لانتی بنا دے گئے لانت پائی کیوں سی رب ہونا فرما دا دال لے لاند جو کی کرتے سناہ سن حداوت کرتے توڑ جاندے سن کان لا یا نہ ہو جڑی برائی کرتے سن ایک نو سن؟ کر دے نہیں سن ایک نو ناگ نہیں سن روک دے نہیں سن کن کرے شرم کرے کم نہیں کرنے والا نہیں سن کب انولا يتناهونا منكرن فاعلوه لدم سما كانو يسمعون اللہ یہ دو آیات سنائیں کی نہیں پہلے یہ لعنت کا بیان ہے ایک سبب کا بیان فرمانی کرتے نہیں سن ہوں یہ دی تفسیر زبان رسالت ٹھیک ہے بولو بولو سبحان اللہ ہاں زبان رسالت تفسیر فرماوے تو سواد آوے نا جی سدکے جانا رحمان اربی جو جاننا نا تو یسناؤن یہ یالون ترجمائے لبے سماکانو کال جو کردے سن اللہ ہے بڑا ہی برا کرتے سن بڑا ہی پیارا تو سجنوں یہ ہر فرمان خدا سونے تفسیر مستفا سنے توجو ن بولو سبحان اللہ یہ قرآن بھول جامنا جی یہ کوئی ویل نہیں ہوں آپ رفتان کرتی جانے اللہ کا کلام سمندر ہاں بڑے بڑے جڑے اپنے قرآن دی تعلیم دتی سورت رحمانے رحمان نے قرآن کی تعلیم دتی انسان خاص انسان یعنی محمد عربی پاک نا فرمایا اللہ قرآن کا بیان سمجھایا سمجھا یہ مطلب یہ نکلیا تعلیم قرآن دی بیان مستفا سد کے جا سجنا گلا توجہ ان شاء اللہ جو بیان کرا قرآن نہ بخر مراسی آگوں پور مارنا یہ بکر دراسی آواز ہوں پتا نہیں کھوتے کی آئیے کتے کی آئیے کہڑی بلانے مینو آواز نہیں آئی اللہ کا قرآن آیا کوئی چکر نہیں بکر دراسیاں کا مطلب نہیں ہاں جی اللہ سونے کے بلیاں کا پلب میرے لی شاہ ور گے لال پلب ہے بولو سبحان اللہ سدکے جا میرے پاک نبی صلی اللہ دے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں روایت کم دی ابو داود دی حدیث دو سیاستہ دیاں کتابوں میں انشکاط بابل امر بل ماروف بابل امر بل ماروف دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما وقات بنو اسرائیل فلم آسنا ہت ہوم اولا ما ہوم جدو بنی اسرائیل گنا پائے انہوں نے آلما منع کیا روکیا फलमयंताहू रुके ना करे पाद ना आए जदो न रुके फालसू हम फी मजाले से हिम आलम उन्होंने उन्होंने रहा बर्दन की किया जालसू हम फी मजाले से हिम उन्होंने दिया मजलसाए चट्ठे बहना शुरू हो गए बुराई दजलसा लगिया ने विच बैठे ने हूं रोकण बंद آقلو ہم کٹھے کھان دینے وشاربو ہم کٹھے پین دینے اے, اے اونا کام کیتا اونا دے آلمانے دے اونا دے رہ برا پیرانے اللہ دے پاک نبی سرور صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدرب اللہ قلوبہ بعدہم بے بعدہم اللہ تعالیٰ نے اونا دے دل ایک کردتے وہ بان کھلون کٹھے پین دے نال دل ایک جہرے آلم سن سن جکلوں دے فرق رہے چند مسلے آن مسئلے نہیں سن آدے باقی اندر کا خاطہ جہا بن گیا سی نہ انہوں پتا سی حلال آرام کیے نہ انہوں پتا سی ہلال آرام کیے دل ایک ہو گئے پلیتی گئی سارا گند کو گیا دھد پانی جاوے کون وقت نکھڑے فرمایا سب نے مریم اللہ تعالی نے لانت پا دی حضرت دابوئی سب نے مریم جی زبان لال تا دیا سمجھ ہے بولو بولو بولو سہان اللہ او ہو پورا ملک پھرنا اللہ تعالی فضلو کرمپتے پہ دن یار گل کھری ہونی چاہیے دو بندی بھی سنتے ہیں شیجا بھی سنتے سارے سنتے دن نا یار باوج جنہوں مرضی چڑتا کسی نہیں تو آتا تو صحیح ہے نا ایمان توجہ نال بولو سبحان اللہ ہوں سمجھا کہ نبی پاک سرکار دی گل کی آپ سرکار ٹیک لا کے تے سو رہے سو آرام پرما رہے سن ٹیک لا کے لے ہوئے سن ٹیک لا کے ای گل دی کی ہن اگوں گل سونے نبی اپنی امت نو کرنی سی تے فورن اٹھ کے بہ گئے کانتا کیا سرکار اٹھ کے بہ گئے پہلوں ٹیک لا کے لیکن پھر اٹھ کے بہ گئے ہوں نبی اپنی امت خطاب فرمایا تمہیں جاگ کے سونے نبی اٹھ کے سنایا ہے ہی ہے دے سے شکی دے ناز ادار ساملے پارسی گل تو ہوئی نا سونے تب ناج نکھڑ تفصیل تیری ہک ادا قرآن کی تفصیل سبحان اللہ میرے محبوب سرکار ادا قرآن کی تفسیر سرکار اٹھ کے بہ گئے درمسی روایت کے لفظ رہے لا کلہ وی نفسی پی ہرگز نہ ہرگد نہ انج نکھریا جے انج نخریا جے ولوی نفسی قسم اس ذات دی جد ہاتھ میری جان یہ نبی فرما رہے ہیں سامان وی نفسی بے قسم ہاتھ میری کہ نبی اپنے اکثر خود پہنچا فرمے سن کیوں بولتے کیوں سرکار اٹھا سن اس واسطے کہ جان دے ڈر تو جڑا بندہ یہ سمجھے کہ بندے میری جان کٹ لینگے وہ ڈر حق نہیں بولتا سچی گل نہیں کردار ڈنڈی مار جاتا ہے نبی <تصفيق> پاک اس واسطے فرما سن کیوں جو میں جانے میں جان <تصفح> میرے میری رب دے ہاتھ لہٰذا میں ڈرنا صرف ہوں دے تو نہیں ہوں جی گل کر سنا چکا میں لحاظ نہیں رکھا فرمائی نہیں मतलब ए जो मिम्बर रसूल का वारस बने ना इन्हें तबाणा सौखा है जिम्मेदारी निभाना बड़ा औखा है हां जी इतने जीते बांधे ने मैं बाज ने बाज, बाज के जान सुना धक्के मजबूरी आया फिरना ईमान जी यह समझ गए कि यार जे तुम्हू चार गलां अला तला दी जो नहीं सुनागा तू उन्होंने पीछे تین فکیر الادی تین اللہ کے فقیق ہو جی اگر آپ کا فرض پوچھا ڈرنا نہیں بارے جڑے یہ کرائے گا جان نکل گئی ایمان نالی جی کر دینا کیا مجھے اس ممبر رسول حق وارس دا دا ہے وہ بھی آخے ہمیشہ کسا میں میم اس یہ قدم کدی کھدی نہیں قسم قسم کر کے آنا میرے پروار نہیں میں سچی گل کر دیا کیوں تو نبی پاک ادا کرنی تمجو بولو سبحان اللہ اچھا اللہ تعالی محنت بولو سبحان اللہ میرے پاس نے فرمایا ولب نی دبتا نلن حب اللہ کرنا ولتا تر حق ہترا ولا ترقرا بادل نے فرمایا قسم برائی تو ضرور ظالم جالم ضرور ہاتھ مپ لیا گے والا جی حق نپ لیا جے والا تاترہ مروڑ کے لا چڈیا جے والا تچرک علل حق میں چلن پا بند چکا نہیں تے پھر کی ہو سک بیان پی ہوتی ہے کہ رب کی کرنا تھے اللہ بنل لاہو کلو بے پا دے ہلا ہلا دل ایک کر دے گا oh, جی ہوئے سن رل گئے عوام جدو کھانا پینا تو نفرت جیڑی سی ہو گئی بک نفرت تے دل ہو گئے ایک شکل وکری مسئلے ہے سن لیکن اندر بنیا پیا جدو دل ایک ہوئے اللہ انہوں نے لانت لانت کا یہ نتیجہ نکلے کہ, کہ ستر ستر نبی ایک, ایک دیہڑے شہید کرتے سن جہا حق کی گل کربی کا وارس ہوتا سم کٹتے سن واری سید لمبیا سے آمن دہائی اما حلیما کوالے بچے نے اسے سورا نت نبی آخری کی سفت پاہ کتابیں بے رہے ہوں بےغیرتا ملوڈیا ان سرمایہ دار حکومت والے سورا رل کے مشورہ چا کی مارو یہ قتل کرو بال چھوٹے نو قتل کر دنگا جے حلیم کو کول وا ہوا تو ساری حکومت سرداری ہوں حالت لانتی نشانی پڑھی بھی کھڑے نے آخری رسول نے یہ پوری دنیا دے ہدایت لیا تو مارنا فرمائی لیکن دل جو لانتی س لانتی دل دے وچ اچھی سوچ پیدا نہیں ہو سکتی ہوٹھی سوچے پاس سوچ آ گئی سوچ آ گئی مقابلے سید لمبے آ پاس کے مقابلے وچ اج ہر زمانے دی لانتی برائی ہونا پوری دنیا نو کنگی تک کے دلیل کرم کا کے کو جہنم کے سب تو وڈے وارس اہی اللہ رسول کے دے ہمیشہ دے کائنات کے دشمت اہی اللہ فرد ہے حبیبا جہاں قرآن اتارا یہ سارا زیادہ جڑے نے اس قرآن نو دیکھ دیکھ کے روزانہ دشمنی گٹنا کونی دلان سے لعنت جو پی گئی سجنا وہاں ہو جائے لیکن کدی نہ کدی را براہ فرما کر अच्छा हूं उन उन्होंने गल से नदीब सरवर की सामू की फरमाया नेकी का जरूर आख्या जे बुराई तो जरूर रोकिया जे लालमे हथ न्या हक से चलण का पाबंद चक रहा जे वह जिथे ताकत होवे वह चौधरी होनू थलिया ताकत है घर आला होवे तो घरदे ताकत برائی کرنے ہات چ نپ کے تو ہاکم خلاف کام ہاتھوں نپ کے انتقلا سوڑے وہ جنہوں رات طاقت بخشی ہاکمن سا کر سکتے ہیں وہ ساس انہوں کو ہاتھ نپ اچھا ہوں اتے میں گل کرنا لوگ آتے ہیں کہ سی ہر کسی اپنی کبرے دین ہوں انہی گل سے نبی فرور کی سانو کی فرمایا لے کا ضرور ख जे बुराई तो जरूर रोकिया जे लालम के हथ नप लिया जेन हक से चलण का पाबंद चक रहा जे वह जिथे ताकत हो चौधरी होनू थलिया ताकत है घर आला होरदी ताकत है वह बुराई करप के रोक सकता है हाकम जेड़े हक है उन्होंने फर्द बनता है چلر خلاف کام ہاتھوں ہاتھ سے چلا چھوڑے وہ جان طاقت بخشی ہاکم اچھا ہوں اتے میں گل <سؤال> کرنا عوام آج یہ آتے کہ سی ہر کسے اپنی قبرے جانے نو کی کو جاکنا کیوں کسے دے مگر پا جی جے؟, جے کوئی روکے تو کی بھوکتے ہیں سی کی اسلام پہ کا مذہب بھی نہیں جا سوچتے اسلام پہ آئے نہو آپ کو اپنی کمرے جانا بس تم کا سدھی گلے نا سید دو لمبے آ جس امتاں او نبی فرماو ہاتھ نہ پلو کی مطلب جی طاقت آت آت آت دا, اونو دے ہاتھ نہ پلو ظالمال حق ہک چلا چو آخو برائی تو روکو امت بکے امتی بکے کہ آپ اپنی قبرے جانے کسی نوج نہ آخو نبی فرماوے ہاتھ فڑ کے حق تلاؤ میں پوچھنا یہ امت نبی دے مقابلے وچ آئی کیوں ہے فرمائی میں یار کسے اپنی کمرے تو گنڈڑی سنبھال تینوں چور نال کی نہ نبیڑ تین ہور کی نبی پا کی ہاتھ نپ نہ جو نہیں تو اتلا حکم تو پورا بندہ کرے گا جو روک تو لوگ زبان حسین جو ویچے نا جو خط میرے نے تو لوگ نال نے طاقت بن ہے تو میں یدید ظالم دا ہاتھ نپ نپڑ اس نپنا نہیں پڑھنا لیکن جد پتا لگا سارے نش گئے پاک حسین جت جی نپا کام وہ چڈیا سے زبان تو نہیں نہ روکی یہ فرض سے مڑ بھی ادا کی انکار ضرور کیا کہ میں بہت نہیں کر سکتا حسین پاک کا ہمیشہ سجڑا سدکے جاؤں ورنا فرمایا اے کم نہیں کرو گے تو دل لائق کر دے گا پھر پیر ان خندیر بن بیٹھے گا نہ ان پتہ ہونا ہے برائی کی ہے نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ نہ ملا تمیز رانی ہے نہ عوام تمیز رانی ہے دل ایک ہو جان گے دل ایک کو جان گے پھر آخر آخر رب کی کرے گا پھر لانت پا دے گا جی انہوں تے لانت پائی تھی جدو رب کی جی طرف ہو، لانت پی جائے رحمت کو دل ہمیشہ واسطے دور ہو جان پھر عذاب آ نہیں رب دب آدھے رب سونے دداب دے, دے نہیں ایک منقی دین ہزار منکیاں آداب ہوں کول نے پر سجنا شیخ عبدالحق محدث رحمت اللہ اس حدیث مبارک کی تشریف فرما دارسی اشیا شرم اشکاط کے اندر فرما دے فستر ہر آئی لعنت لانت میں کلد شمارا چنا کے لانت کرد بنی فرائی باد یقین باد عزید و یا لانت کر دن آہارا تو ایک کم ضرور ہو جانا جے جب تسا نیکی کا تے برائی تو روکنا یہ پورا کیتی رکھو گے پھر لانت کو بھی بچے رہو گے دل ایک بھی نہیں ہو گے جی ایک کام چڈ پھر دل ایک بھی ہو جان گے لانت بھی پی جاوے گی ہو ہُولا شریک مولا چوکھے نہیں لگتے وہ بھی مخلوق سن ربدی مخلوق رب دیا رب سونے جمدیا دشمن نہیں بن رب سونا واہد شریک مولا ہر کسی فطرت دے اسلام تفرم لیکن اونا کیوں دشمنیاں لیا کیوں لانتا انہوں نے رب ٹکر شریفرد ختم کی نبنے کیا نب نیکیاں دار برائیاں تروکنا جو طریقے ختم کر دیا لانتا پی گئی پر سجنا نبی پاک نے دسیا مت میرا رحمت پی جاو کہ اصل جو مرضی کرا گے اص اللہ دی رحمت, رحمت رواں رب نبی سونا جو رحمت امی نہ رب دو فرد پورا کرا جے ایک نہ ہو جے پھر اللہ دی رحمت دی گئے میں نبی رحمت ندی <asan> ہے بولو بولو ہاں تین تو تقویر سنائی نا جنہیں آخیا وہ تحمت والا ہے وہ کرنا رحمت والا ہے کاسم ڈی جان دو قاسم چیڈی ایک مکر اس علاقے کا بڑا مشہور حضرت میں لوگرا گیا تو اتے میں نے دسیا بلوچا تقریر کا کہ اتنے آئے جڑ آیا دے کوڑا ہے نا وہ کاروبار دا ہے کرتا گیار کم سی بھی چالی سیر دے سو تی سیر تولنے نے وپاری نے ٹاڑیاں دا تولنا تولنے अच्छा हूं वह जदो काशम साहब बैठे ते, से पिछ चिठी किस खाली उस आख्या जनाबे दसो बैठे अगो बा लोधर के बलोचा मैनू कह लगे वेसा तक आता रब इस खपले वेखेगा या नबी का मिला वो जड़ा सूर करावा खबर रुपया कर जीता रहा जीता रहा बाकी हूं अपने जीवन है आप जीवन है दुआबा दिन सुबह जीवें کی مطلب میرے فوکیا کوڑا ہڈی میں بھی پا دیں روپیے سو نالو میرا لب فری ماں کدی ممبر رسول دے وارس وہ سن جہے ہزار بربیا کے لالچ سامنے آدھے سن تے ٹھوکر سن دے سن موبی کر دے کدی کتے بلے متے لگ گئے جڑے سو روپئے دو مطلب بدل کر ملا دزور کپڑا ویپس مان لال دس جہے سور یہ سنیا انہیں آخنا پہلو تی تو ہوں بھی نہیں اچھا تو پھر کا تو ملا دری جیب اپنی جیب وہ بھی سیر تولتا رہا سیر ہمیشہ تھو لے وہ روپیے کٹھے ہوتے رہے تو دو چار دیگان چکا پکائیں ہوں یہ مینو سمجھ نہیں لگتی بھی مال ملاد ہوتا کیوں یار توجہ نہیں اوپر پائی اللہ کی بار گاہ آخے گا یار میں ملاد کر پیسے لوگوں دن ملا تیرا تو وجہ نہیں فرمائی میرا مطلب ہے سردار جو کرا میں ملا میں لوگ کیوں دلا سدکے جانا ہوں سن لے میرے پاک نبی آپ سرکار تے ہو رات فرمان علی شان سن دے اندر آیا کہ کم جدو گا اور گا اسلام تر پا کے اد کے بھی لے آئے گا یہ متوں آکھیا گیا دھوکے میں پایا گیا نا مراد کورڑے بکوا گئے مار مار کے حضورت رحمت نہیں ادابی ادا ہر فوج ہونا بکا لکھے میرے پاس نبی فرمان لکھا جا حدیشاں کنگلا گردتا جا نشکار شریف کے حوالے تمو دا سیا سا حدیشاں سنا لگا میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابی حضرت حزیفا رضی اللہ تعالی نو سرکار فرما نے اج مشکا بابل امرت معروف کی عدیس پاک کے حلت حزیفا فرما دینے نبش پے جدی لتا مرنا بل مارونا فرما نے کسم چیری جانا ضرور آخیا جے برائی تو ضرور روکھا جے یا اپنی طرف دعا منگو گے تیرا قبول نہیں گا دعا منگو گے قبول نہیں فرماگا یہ حدیث مستفا سرکاری بڑے بڑے امام ساتھ دہی کیوکیا جے جے یہ کم نہیں کرو گے جلدی جلدی ادابے کر دے گا جائے گا مولا ٹال دے رب ٹالے گا نہیں آب نہیں ٹالے گا رب سونا جہاں مجھے دعوا سننے والا کو میں دعا قبول کرنا انہوں نے شرطا رکھی نے وہ جو بٹی شرط ہوئی نیکی کا آخرا سے برائی کروکھلا کم جے کرو گے پھر دعوا کرو گے تو قبول گا مطلب چھتی دا مطلب حسافجا مطلب جی ہے سمجھا حضرت جریر بن عبداللہ صحابی رضی اللہ صاحب بابل اللہ بن ماروفی حدیث سرکار دار صحابی حضرت دا جریر بن عبد اللہ فرماندے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل يكون في قوم يعملون فيهم بالمعاصي يقدرون على ان يغيروا عليه ولا يغيرون الا اصابهم الله منه بقال من قملا يموت میں نے رس اللہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کوئی بندہ کسی قوم میں گناہ کرتا ہے وہ طاقت رکھنے کے باوجود ان روکتے نہیں منع نہیں کرتے بدلتے نہیں طاقت بھی ہے کہ منع کر سکتے روک سکتے بھی منع کرنا نہیں کرتے فرمایا اللہ تعالی پہلو ادا یہ حدیث الفاظ نہ ہوٹ نک وڈ دبان کٹ کن پتر سر وڈ پیتیا نہیں تو پھر جڑا کوری دا پتر در کے کورڑ مارے جو حلور کی امر سے عذاب آتا ہی نہیں لا کے تو وقا کجرا آدیش بکی آج نہیں فرمائی آدیش ہو گئی تو مرن تو پہلو پہلو رب اداب تیسری حدیث تیسری حدیث اندیج اور وضاحد. بھی مشکات شریف باب کہ مارو دی. حوالہ پورا دہلا وا کہ ج ممبر سے بھاڑا ہویا ہے وہ جا کے جل کتاب ہو گرا خلے اپنی مسجد میں برت بہ کے پڑھ بناو چلو پوشتے ہک داؤ ہلاو لائرا جبریلا لائی مدینہ لب مدی ن تک وقدہ فکا لا یا ربے ان فلانند سرکار سے فرمایا اللہ تعالی وہی فرمائی جبریل وبریل علیہ السلام ولے کہ فلانا فلانا شہر کر دلٹ دے بچے شہر والے شہر دیا نو تباہ کر دے ان کیتی جبریلیا میل علیہ سلام نے مولا آؤ اس شہر دے اندر ایک بندہ جنہیں ترفای اکھ جھمکن کی دیر تک اکھ جھمکن دے وقت چی تیری نافرمانی فرمانی نہیں کیتی گناہ نہیں کیتا رب فرمایا انو بھی لال پلٹ انال کرک کر دے مولا کریمہ کیوں فرمایا اس واسطے بھائی نوجہ لمت ماریا ساتن پتو انہ چہرہ کدی میری وجہ ناراض ہو کے وٹ نہیں پہنتا میری وجہ گسا نہیں لگتا میرے خلاف کم ویکد ان دل چ نفرت نہیں سی آ गुस्सा नहीं सियादा एनू भी पलट दे ए मतलब यह निकलिया जिन् ताकत नहीं रोकने मालते जाने का दा डर उन्होंने मारी जाए आखरी दर्जा उन्हों का यह हर बुराई दे नाल दिल के अंदर नफरत हो सड़े रहने मत्थे वट होरादरी पकबरा कर लै खा पीना वखरा कर लैण उमें बनी फराइल लांगो ان آل <سؤال> کھانا پینا محفل کٹیاں نہ ہو جان جب جان حقا کر کر نہیں بول سکتے پر ہو جانے متے چھ چڑھائی رکھ پی آخر مولا آؤ جے سان طاقت دو چھونے تو اپنا ہاتھ نال روک چڈاں گے جنے اندر دل کے اندر گسا گل پرچنا بھی رب جب کوے گا اس بچا لے گا نہیں تو پھر تسوی پھر بھی بئی مان یہ اپنے خلاف اپنے پوچھا ویستا سی دیا میں آ میری ہر تعلق تو فارے گئے میں کسی قول پیل کا دا ذمہ دار نہیں خبر خبار جتی کھڑا سو یہ خلاف دا پتر ہوں یہ جمن والا سی میں بنا تھا میرا حق یہ بڑا چھڈیا पर भाई ने क्यों भाई चढ़ा गुस्सा करते नहीं मैन एक करती गाली कड़ता मैं सही अपनिया गाले है नी क्या जो गले ना तू कम पुत्र निल्म वल टुर जा हांडी खलोती हो चढ़ी होब्जी न पवे پے تیری رن بتالی مرچا چوکھیا پا پوے آدر کی بولنا تیرے منہی آتی کر کے اچھا جی تیے اوے دی نسل کتی جی جا اے ماں دیا فلموں اور اشوا بغیرتا سونے سونے میٹھے میٹھے کلمے شریف اچھا مرچا ہانڈی چوکیاں پی بخت والے نورن مرچاں لگ جان اللہ رسول کے خلاف ہوف لگ جاندی ہے مرچ لگان کی بجائے توجہ نہیں فرمائی دی. اچھا یہ دسو ماں پیو جمتے ہیں کہ بنا ماں پیو اولاد ہوندے بنا کوئی ماں پیو بے اولاد نہ ہوں जे हजारा बे औला दे फिर नहीं ना तो दसद तू जमण बनाव मैं हजा कर मेरा हक तेरे चुप है तू मैनू ही बुलाई खड़ा मेरी गैरकई खड़ा अंदरू ता करके हुक्म प्या होंद के जिन्हे हथी देर भी نہیں انہوں یہ تسبی ہے جی پٹھی فرتا رہے یہ صحیح تسبی پھر دل کے اندر گہرا بڑا کچھ اللہ یہ تسبی جی ادھر پھر بھی روے پر دل سور در شوری روے सुल्तान फरमांदा तस्वी फिरी ओ पर तिल ला कि लै नहीं तस्वीर फड़के پڑے جا پر اتبنا سکھ علم پر کی علم پڑھ کے رب نہ ملیا او وہ چلے کٹے اتنے کچھ نہ کٹیا تو کی لے نہیں چلیا بڑھ کے میں لال ہو منی کڑ کڑ کے اور سونے میٹھے میٹھے بول سناو مومن وکرا کرتا جا منافق او سارا جا اگال خوش نتی جکولی طبقہ تیرا دشمنے پر نبی بھی تیرا تھے میں تھنا میں پچھاننا میں بڑا تین جاننا قسم خدا دی کر کے آنا جی دی ہی تیرے آئی تو عزت دی ہی تیرے پچھان آئی تو درد خدا کے باپ محبوب کا خلوتا جی ملک کی ہمدردی خلی ہی تیرے تو باقی اتنے دلے نے بے غیرت نے سور نے کتے نے بلے نے وہ چوہے نے وہ کٹن والے نے وڈن والے نے انسانیت نہیں نظر ہوں دی. تا کر کے کہ نبی سرکار شبد پرواہ نے آگوں ڈگتا نہ تو میں تیرے ہی وہرا ایمان نہ اور گل ہے کہ اج بند جانور تے جانور نو نا پیا کھینڈا ہے ہاں جہا گٹر چڑیا نکلتا ہے باہر گٹر وڑ کے گوتا مار کے سر تین باہر نکلتا ہے اگلے نو ہے, تیرے دے پسینے چوج بڑی پی آر کھلو آپ کتنے نکلے ہوگا بو کہ جی گل بے نکیا پنڈ چل گیا نکا وہ ہے جو سارے بے نکے سنتے کنجر کھان تو نکو جائے تے نکو ادو جائے تو نکو اے تکو نے آڑا کر کے جائے ناک اڈی باڑی شاؤ شکولی بے نکو متے لگ بے نکے اترے اور نکالا جہا ویٹتے ہیں گیم پچھوں ڈرول چپ کے فارمی چوچے ایماندار جنہ دیا رنگ اولاد جو نہیں میں اگلے دن گیا تیرے لیا علاقے تقریر کے آیا ہے آیا لڈن روڈ ویکھیا ویکیا مرغی دیسی لگی فری نو دس بال ہوں نکے نکے چوچے کو جال جال جتوں کوئی ویکھے وی پار کھلار کے ہیٹان چلوے فورن کٹ کٹ کر کے تو خوڈے چ لکا لکا شروع ہو جاوے میں مرغی بڑا حیران ہوا اللہ تعالی مینو سوچ عقل کچھ دیتا ہے میں سوچن لگ پیا مولا یہ اپنے بالوں پر نہیں ہوتی اتوں کوئی شاید فورن پر لوگ بیٹھی فارم بچے بال کا پتا ہی کو ہے کہ कि पही है फिर मैं आख्या यार मेरे रब हर तरह के बंद जानवर बनाए ने ताकि मिसाल समझा छोड़े कुकड़ी देसी जड़ी है यह है देसी बीबी यह हर वक्त बाला दो तुरंती बाल गोर दरा جہی وہ فارمی کوکڑی ہے نہ یہ ہے سکول وقت والی بال اچھا دفتر لگی ہوں سمجھ لگی بلا سانسی چاہدے نے فارمی کوئی نہیں چاہیے سانج دیا چاہیے نے جی گود کوئی محمد بن کاسم پل پڑے آخ سبحان اللہ ہوں سدکے جا توجہ فرما میرے پاک نبی سرو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی اور حدیث روایت روایت کر سا سی کم پاک نبی حرم مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی باب الامر بل ایک آبو اکرم دی شریف دی شریف ابواب نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نے نبی پاک سرکار نے فرمایا سمت کے آخر ہاں زمین دس دن دادا گا شکل نکل دادا گا آسمان پتھر برتن آئے گا حالات برباد ہو جا گیا نبی پاک نے فرمایا سو فی روایت رکھا باسو فرمایا ہاں جدو پلیتی زیادہ ہو جاوے گی جب پلی پلیب pues والے چوکھے تو بچن والے ہوا تعالا ہو گئی بولو چار یا تین پچھلی شمار کرو پہلی تو چار ایک سنانا ادیش دے اندر بڑی تفصیل بیان ہوا تفصیل بولو بولو ات حدیث راوی حضرت سبو حریر ہیں میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی اللہ وسلم سرکار دے ہی حضرت ابو حریرا سرکار فرما نہیں نبی سرور صلاح تعالی علیہ وسلم نے فرمایا توخ دل فیودے والا یہ توخ دل فیودے والا ادیس رانتا کر کراک سبحان اللہ سونے نبی سرور نے فرمایا والا جدو مال کنی مد نال کنی مال ملکیت بنا لیا جاوے گا بس امانت تو مگنا ما. امانت مالے غنیمت مت سمجھ کے ہڑپ کر دیتی جاوے گی بس زکات تو مگر ماں زکات سمجھا جاوے گا بتوں گلے مالے دین دیتے نہیں علم پڑن علم پڑن گے دنیا واسط پیسے واسطے اس منشا واسطے نوکری ملاد دین دینستے نہیں ہک بیان بیانس نہیں آپ چلن نہیں عذاب تو بچن نہیں ہدایت اکارا چلو بندہ اپنی رن کی گل منے گا اکا امہ ہو ماں فرمانی کرے گا ماں فرمانی کرے گا ادنا سدیقہ اکسا اباہو یار نو نیرے کرے گا پیو نو پر کرے گا یار نیرے پیو پراں ادنا سدی کو اکسا عبا ہو اگے نبی فرمایا بھی فرمایا زہرت دلسواد مساج دے مسجد دنیا دیا گلا شور شرابے ہونے گے اچھی اچھی دنیا دیا گلوں مسیطائ شروع کر بیان گے زہرت دل سوا تو فلم مساج دے توجہ نہیں فرمائی <تصف> اچی اچی آواز نال شور ہونگے اگے پاک نبی سربر صلہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بولو چرس محان اللہ سونے نبی سرور نے فرمایا کرے مر رہا چلو مکھا بسا دل قبیلہ فاسے کو کبیلے کا جڑا وڈی بنے گا وہ فاسے فاجرو متکارو مکان زیم الم ہر لالو قوم جل کم کرا جاوے گی وہ دے کے دا وا کمینہ بدماش سے روچا ہوگا جاپ فیصلہ کرے گا بھی نگ پورے ہوئے پڑکے جا نبی غیب دان تو اگر مالدار بندے دی عزت کرے گا تو اندر شر تو بچن کے ڈر ای سلام میرے بچے کٹے غیب یہ آخنا ہی پڑنا ہے گانے گا بڑیا شرے منگیاں بلبات ساز سر آم کڑکڑ گے زہر تل و ربور شرابا پیوی چڑی ولہ آخرو آخر و ہل امت امبالا ہا آنے والے لوگ اپنے پچھلے بزرگوں لان تان کر برا آخ گے جدو یہ نگ اے سارے پورے ہو جر تک بو انتظار کرے آجے اے اس ویلے انتظار کربی کا پو اسلے انتظار کری ریحن ہمراہ سرخ آندھی طوفان لال آندھی طوفان دے عذاب دا و تن سلسلے دا و فن زمین مکان سے کھس جان دا بندے کے بڑ جان دا و فن آسمان تو پتھر برسن کا جو رب تو برسا لے آرسن دا مس خن شکل بگڑ کا کوئی سور کوئی کتے کوئی خدیر کوئی باندر کوئی کس شکل ہاں تین پتا نہیں رکھا سنا رکھا جو ادوری تک کچھ کنیاں ہو رہی پنجوی سنا پیاو سبجنا بول دوں اگے سرکار نے کی فرمایا وا آیاتن تطابا کا نظامن قطع سل کو پتہ فرمایا اور اور نشانیاں اللہ دے عذاب ان ایک دوے دے مگر لگے اون گے ایک دوے دے مگر انج اون گے جویں مڑک پرواگے دھاگا وڈیا جا موے کے پیچھے واروں وار ہی ڈگتے ہیں فرمایا ان جزاب کا انتظار کرمان درسو یہ سدیس پاکر جہے پندرہ چیزاں سونے نبی گڑوائی نے پوریا ہے نہیں جنیا چیزاں گڑوائی نے ہن پوریا اس لیے کہ نہیں مال غنیمت دا بیت المال دا امانت دا جے حکومت کولے تے پیو دی مال سمجھ کے تے پیتی میں اچھا جے کسے کول زکات آ جاوے تے کی کرد جے قوم دے مال کوئی دال کو آو کی مدی دے پی جانے نے اچھا یہ نگ بھی پورے زکات کی بنی کڑی اج جٹی دکھاط کہ نہیں ہوں تٹ بھی دکھات ایک فرد رب کیو حصہ بنشرد ہر مال پیداوار زم جہی کٹ دو کپاہے کڑکے سبزی ہے بجی ہے جیڑی بنا ہے ایسا بنتا ہے بارش کا پانی نال فصل تیار ہو دسواں محنت کے پانی نال ہویسے پانی میواں ہوں چٹی لگ کہ نہیں کرو نیٹھا کچھ پڑھا اچھا لگا پیڑ یہ علم دل واسطے پہ پڑتا ہے وہ سکول والا تے علم نہیں سکول والا علم نہیں ہوتے بک بک کے اے ٹانے کتے بھاؤ پہ دے کوئی ہاں جی ادھر جہاں انہیں اسلام یاد رکھا وہ اسلام پلیت رکھیا. ورنہ سر سید جیسا لانتی سر سید جنہ تھو اور میں پایا اصل آئی سر سورتی وہ اسلام یاد رکھتا انگریز اسلام یاد رکھتا اسلام دا دشمن اسلام یاد کو رکھو وہ اسلام یاد دیا دو چار سورتیں اسلام پلیت رکھیں تاک کر کے جیڑا کنجر و نکلیا اسلام دا دشمن بنے اسلام دا کا تجن تکلیا کہ نکلے جلانسی آتاب چھپیاں نے سرد اتنے نمیاں پنجاب یونیورسٹی دے بچوں سر سید کی کہانی ان کی اپنی افکار ہے سر سید اے خود نو جناب نقش سر سید اے خود تمام حوالہ جات ان گھر دے سیرت سر سید کے افکار سیرت نے سر سید کے سر سید کے سیرت و افکار کا تنقید دے جائے گا حیات سر سید دار الب لاہور تو چھپیے پہلی بار یہ بندہ اٹھیا ہے ہاں جی یہ اٹھے پہلی بار ہاں جی عقیدا پتا نہیں جیو نے بھائی ہے یونیورسٹی پر اپنے وٹے چنگے پیو پیوں کے بلا سد کی کہانی ان کی اپنی زبانی صفحہ نمبر ایک سو تین دوتے علمی لتاف کا مزمو نے یہ لکھا بھی ایک دفعہ ریل صاحب سفر کر رہے انگریز پادری آ بھائی تھا وسے دسیا بھائی کہ سر سید یہی ہے انہیں میں تو بڑا چاہت رکھتا تھا ملن دی چلو آج ایسے وہاں میں ملاقات ہی صحیح آنا جناب آپ کی ملاقات کا شوق تھا میں آپ سے خدا کی باتیں کرنی چاہتا تھا سر سید نے کہا میں نہیں سمجھا آپ کس کی باتیں کرنا چاہتے ہیں اس نے کہا خدا کی سید نے کمال سنجیدگی سے کہا میری تو کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی اس لیے میں ان کو نہیں جانتا یعنی خدا دوں پادری نے تاجب سے کہا ہے ہاں؟ آپ خدا کو نہیں جانتے انہوں نے کہا مجھے پر کیا موقف ہے جس سے ملاقات نہ ہو اس کو کوئی بھی نہیں جانتا پھر کسی شخص کا نام لے کر پادری سے پوچھا کہ آپ اس کو جانتے ہیں تو پادری نے کہا نہیں میں اس کو خود سے کبھی نہیں ملا تو سر سید نے کہا پھر جس سے میں کبھی نہ ملا ہوں نہ میں نے کبھی اس کو اپنے ہاں کھانے پر بڑھایا ہو نہ مجھ کو اس کے ہاں کھانے پر جانے کا اتفاق ہوا ہو اس کو میں کیوں کر جان سکتا ہوں پادری یہ سن کر خاموش رہا اور دوسرے انگریز سے انگریزی میں کہا یہ تو سخت کافر ہے پادری پیاکھ دے سکواں دے اب نو پادری پیاکھ دے سخت کافر ہوں درس ہوئے جنوں کا فر و کافر آخو کی بلا ہو پھر اگ سر سیت سے اس نے کوئی بات نہیں کی یعنی وہ پادری نو گیرت آئی نا جو لانتی میں چلو تین مننا تک نہیں مننا میں تیرے بولنا ہی نہیں پوری گڈی چن گل نہیں کی پادری نیر آ گئی ہے پر ایک منع والے کو گیرت نہیں آئی ہے اپنا دھی پوتر موڑی ہو کوئی نہ اچھا تو سو بھی جا کے میں خدا نو ہی نہیں وہ بولو اے اے اے سچی بولو اللہ سبحان اللہ اپنا موتی پتر کافرست پہ دیا ہوں سجڑ وہ حوالہ ماریا سورا سب جام کی خاطر اسلام کے کاتل نہیں اسلام پولیس کرنے دو چار سورتوں رکھی میں گل نہیں کرتا مدرسے نہیں دیجے واسطے پہ پڑی دہلو بنتے تھڑ ملے بھی ہوں بنتے نے مبلا گئی مب لگ جان تو کھاتے لکھے ہوتا مگ لگنے بنایا وفاقل بریلویاں چ بنایا تن مدارس کیوں بنایا جی بس سی مولویا کی عزت کوئی نہیں سی پوچھتا ہی نہیں چلو بچارے لگ جانے پھر اس ملا جی نش بھی پوچھنے والا ہوگا آ میرے پڑے میں آج بڑی سونی لانت لایا آخر گے سور و جانا گے تو بولیں گے مت لگا گے تو بولا گے جب مکھ بولو کچھ بولو منہ کھولو آتے نے مس لبی گئی مچھل لبی گئی روزی لگی آئی تھوڑا ہوں آخ گھر کواری دہشت گردی کا پتل آؤں جا پسند کرنا اسلام آباد جل آباد اتلے سپیکر چانگ نہیں اللہ دی ازان بہت بے خوب دار سپیکر وہ اٹھ اٹھ پنڈا فیض بخش کر نہیں بختا خوی ٹرنڈے کر موت ونڈے اچھ اچھ پنڈ اس کلے ملک دے اندر اسلام آباد جس کا نام ہے सिख बैठे ने बोलो ए। ए है, है। बाहर की आखे सूर मिच जावे तो बोलेंगे मिच लगेंगे तो बोलेंगे जब मिच लग जाने आख बोलो कुछ बोलो मूह खोलो आते ने مسل لبی گئی مسل لبی گئی لگی ہے تھوڑا ہوں آخ گے فرکاری دہشت گردی کا فل آؤں کیا پسند اسلام آباد جل آباد اندر اتنے سپیکر بانگ نہیں اللہ <سؤال> دی ازان موت دے خوی کہ نہیں بخشتا موت دے خوی کرتے خواتے اچھ اٹھ پنڈ اس کلے ملک اسلام آباد جس کا نام ہے باہر سکھ بیٹھے کھڑے لانسی نہیں اتے بانگا خرد مچھا سرا و رنتی رب کے نام لیکن لاؤ وہ بائی مان پورا حق بنتا مسجد نہیں اتنے مندر لو بہ جب کی آواز باہر نہ جائے مسجد کا بھی حضرت پلال بانگ نبی مسجد چھت کھلو پر کریے رہ گئی رسم آ اور روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسم اضا اور روح پلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا پلکی میں کالی ن رہی آیا تیری ماں شری لالت میرے بدھی تانپ نہ ہو بہت لیا تیرا حق بنتا سورا پہ لانا تین پتا رب چکلے انہوں نے بانگ پیا چڑھ ان سورا نانگ چڑا حق والی کہ کجرو چکلا چلا دے دیسمان کی دھی بہن کی وکھا دے دی مسلمانے دے بے غیر تو ٹکی خانے میں باندھ پر مرد میرے پاس میں ٹکی خانے کھلو کر لے گئے تین ہاستے نے پڑیا ہی نہیں پڑے رہے کوئی مرے نہ مرے ساڑھے پانچ اپنے جیو جی اپنا کہڑا نبی پا سکو ایک پاس کلمے پڑھنے والا ایک پسے یہودی آیا دو جھگڑا نبی کھڑے ہاتھ فیصلہ کیا تو نبی آخنا سی اپنے بھی نہیں حضرت ہے حضرت پتہ لگا جا فیصلہ میرے کو لیا کھڑے نہیں یہ فیصلہ نبی سرور روپئے کو کر سک حضرت سے امر تلوار لیا جن رسول اللہ کا فیصلہ قبول نہیں امرگی تلوار اے خوش فیصلہ کرے گی پھر بت کے ہو سکتا پوچھا رولا پا گیا منافکا کیا اپنے ماریا جی ان سے مہاراجما کبئی وایو سلے مو تسلی م مومن نہیں جنوح حق میں اپنے جگڑے تینو حقا حم نہ ایمان مطلب امر نے اپنے داٹا نہیں لایا غیر دا لایا سو اور سجنا معلوم ہویا میرے پاک نبی امر نے دسیا و سا کوئی اپنا نہیں سا حق اپنا وے مراد پتا نہیں کتوں نکل برا میں شریعت آک آخر ویل سکے برا کا خیال نہیں رکھا تمے تھکے اپنا بنیا ہونا لگائی جا کے گی جا کے چوہے چنگی پوٹی جی گلا تو مدرسہ تیرا گلا تو بھوٹ دیا اہل مدرسہ تیرا, تیرا کہاں سے آئے سدو الہ الا اللہ میرے کو تنخواہ میں کیا سی میں نہیں جو پنجرے پاس جا امرود کی خاطر محمد نکل کے حسین آخی دے جب یونیور فوج چ نکلیا جائے حق والے کا بن گیا ایک کے فوج آیا میری تکلیف ہونی تو فوج زیادہ ہے میں مندر سے کہ میں آ کر دکھاؤں چند اتنے کا مولی صاحب جاپ سی نا فوج کا وہ نماز پڑھا کے فارغ ہوا آیا افسر ہوتا کہ مولی صاحب نماز پڑھاؤ مر متلو और जब नमाल पढ़ा होने एक बारा जरा नमाल पढ़ा ले दू बारा नहीं पढ़ा सकता उ मैनू आता चुप फौज वा मौलवी तेर पता ए सू आख चार पढ़े अभी चार पढ़ा छह साल कह सी جڑا بھی آدمی تھی وہ وساخ بنایا اور پہلو انہیں مقابلہ ملے ہاں جی بریل بھی بعد موہرو نہ نہیں جانے تو مقابلہ نہیں ہونا بھائی ہاں جی نو مقابلے دا ول بڑا عجیب آیا یہ ویو لک دی لاہ کرتے ہیں کیوں نہیں لا کے مقابلہ نہیں ہونا لکھ کی لا کے ننگا ہو کے دشمن کے لال دا مقابلے پھر نہیں ہوتے بٹی سوا لا کے لا دیا مقابلہ دا ہے دشمن ملے سے تو گا میں بےمانا آگوں مقالے نہیں ملے میں سنا سنیا ہونا فضلو کرم یہ مولوی آتے ہیں یہ آتے نے آتے आए आए बोलो उल्ले माले एक गल भी पूरी तंजीम बनी हूं फिर न, न, नवी रजिस्ट्रेशन मगर हथिया की हो नवी रजिस्ट्रेशन हो जड़ी रांडी कसर दी हूं दलिया होर कड़ दी بھی امریکہ امداد بھی امریکہ چلر بھی امریکہ اگوں مڑ پیٹرول پمپ سن کوئی پھے تھوڑے سن آخر ساڑی ٹینکی بھری رہے کرو رجسٹریشن نہیں یہودی کا غلام گورنمنٹ کرنا ہو سکتا ہے ادھر آخ مولویا کا میں دشمان مارنا ادھر آنا میں پیسے مارنا ادھر بم ادھر پیسے معلوم ہوا پما بھی ہے پیسے مرد کدی وہ مر ہے کدی یہ نہیں مر جاتا وہ مریا چنگا جو شہید ہونا ہے برباد ہوا پٹرول میں آخر گیا پیسے لائے کمپیوٹر لائے لاہور دا ایک مدرسہ जामया नहीं भी जानते हो मदरसे जल अगले दिन रमजान महीने राबे दुररानी कंजरी एक फिल्मा राबे दुररानी पेंट शर्ट पाकर झाटा शाटा कट के ना गई उन्हें मेरे को प्याज आए कट बखाना उन्हें क्डांगा ہاں جی میرے کول اللہ کی مہربانی سود سارا پٹاریاں پوریاں موجود نے آئی جوہر صاحب ویکن لیا ویکو آئی بکای آفتی صاحب انقلاب اخبار انقلاب جمعرات بھائی رمضان المبارک وہ آن کے اچھا ہاتھ تو نہیں ملایا حضرت صاحب نے تو کلے کولے والا لوگ پہ ہاتھ کر ہاں اب دیکھو نا بولنا سرفراز نہیں کہا نکالتا کال راجا درانی کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار سر پر دست دی تخت میرے کرتے لیاؤں سارے لیا اللہ, اللہ, اللہ سونے باتل میرے نبی متلا وارس نا وارث نبی خیرانے جدا جائی مگر ستے وہ خیرانے ان ستے خیرانے سونا مگر ہوئے خدا دی میرا نبی چاہے روڑی کھوکا متلا دنیا دیا شاہیاں پر مارے میرا نبی میں وہاں بھی تھوڑا وا جو بندی تھوڑا وا جڑا سمجھا نبی مر گئے نبی مر جائے آسا کھ نہ راہدے خدا تقل ایڈی مر گئی تا کہ تیرا وجود دلیل, دلیل, دلیل, دلیل, زندہ دلیل, دلیل, زندہ. دلیل زندہ. آخر کی چاند کے بغیر بندہ زندہ نہیں ندیش کے بغیر مخلوق زندہ نہیں ہے اچھا اتنے ہے اس وقت آئی پھر پوچھتا ہے فتوا پوچھا فتوا حضرت یہ بتائیں بد کلامی فحشی بریانی اور جھوٹ بولنے سے روزہ تو مکرو ہو جاتا ہے لیکن کیا اداکاری کی جا سکتی ہے روزے کے ساتھ پھر حضرت نے فتوا دیتا ہے اداکاری کی جا سکتی ہے لیکن فحش مناظر نہیں کیے جا سکتے پچاس <تصفح> <سلم> <سلم> <صفح> <S besar> یہ ہے امریکہ بڑا بدلے دین اندر بے حیائی کا کام نہ ہو جبکی چپی چکا نے نل لگے دا تھا کر کے بے حیائی کا کام نہ ہو ویسے ہو سکتا روزہ نہیں ٹوٹتا وا ملا اللہ یہ حالت روزہ ہے جو نہیں روزہ توارے بیٹھا ہے جو آپ نے ستوا پوچھنے آیا حضور اے حورسوورت دربار سے جا سکتے ہیں امام احمد رضا وہ یہودی دے مدرسے کا نہیں تھی سڑیا ہاں جی وہ تنظیم دی لانت کا نہیں تھی پڑیا میرے امام محمد رضا نے رضویہ واریا لکھا اے نہ پوچھو دربار سے جانا چاہیے اے پوچھو جدو رن جاندی ہے اسلے اللہ دے فرشتے ہوتے تو لانت کن پاؤں کباڑا کینیا لا کیا لانتی الٹا چور کو دے امام احمد رضا کا مذہب سارا فتو سارا ان کے ملا کے برباد کساں کی جانے تھے مائنا و بے زمیرو یہ لانتی فتوی یہود والے چھڈو موڑنا میں کباڑا کی جانا تالے وسائی جانا تو وسان جن پھرنا ہے نا کباڑا فر دے دسو اما اما نہیں منی رن آسے اما ہوسے بگتان والی ہوئی گل چکر میں مجھ سے دس مگر پی گئی تمہیں چھڑا کے رہ جدوں کا ویہ تو میرے مگر نہیں ت میرے بال چھاؤ چڑاؤ پتا نہیں کیوں میرے خپے پی گئی ہے ہاں ایک گلا کی فرما برداری ضرور ہوتی ہے چنگی گل آخ تو مڑتے نہیں جی اما نا پوتر میں گھر کلی بیٹھی ہونی تیر ابا کم تل ہے میرا دل نہیں لگتا چلو ٹی وی دے میں سلطان رائی دل لائی رکھاں گی ہوں پتر آ جے نام مناتا تو دول جان پیروں کے تھے جنت ہو جی ہوں جنت یاد آ جانی پر میں کیا سجنا انج دی اما دے تھے جی جنت ہونی وہ سرگوتے کو رب کی جنت انجی پیروں تھلے نہیں آ سکتی آپ دلہ اسے بیٹھی ہے ہوں اما جو سو چلیے کلب نار کا ہاتھ فل کے پڑتی ہے پتر मैनू कला में छिया मन दख जाना तेरी फर्मा बरतारी फर रे मांत ला मुराद लड़म बैठी जानम दो ने पूरी तरह जन्नत कितो दे पैरा थल जन्नत लपे जिस मां ने रस्ता न पाक नबी दरियत वाला वे पैरों के थले रख दी होगी लबड़ी वजना घर तवजो फरमा आपा इसलिए दूर के यार नेड़े पर जेड़े देसी लोग ने सा मुड़ भी अबे लाद कर मानते हैं जेड़े विलैसी चूचे ने फार्मी चूचे नामराद जेन वो अबे आखण भी तो ही समझते जादरा لرا کمال پور جتیال پیر تکری اقبال کا ایک واپتا کا افسر افسر بن گیا پیو ن گیا ملنے ہوں پیو سال وہ مسلمانوں والے بندے والے کپڑے وہ کچھ باندر والے یہ جو گیا نا پیو پہ خدم کی یار ہون جتی آ صاحب کتاب سی جیسی بند حساب کتاب سیخیا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے گھر کی نکل آئیے بھار تھوڑا جب بینک ساکھیا ہے میرا ملازم افسر آخیا ہے میرا کمی اگ لگ کے کمی ضرور ہوں پر اما کا کام کرنا رب کریم لکھ دان میں آخر پتر جو ملاسی سوچا فارمی بن گیا ہر ابا بھی لے گا دیسی ابے تین کھے کھلوناٹ ابا لوگ اچھا کون کبیلے کا سرکار اس لیے کون ہوتا ہے سچی بول شریف سردار بنتا شریف کیوں نہیں بنتا کمینیا سردار کمینے بننا سیانے آدھے نے کان کاواں لٹتے ہیں تو بعد ہر کسی دیکھے کہ کاواں کے اگوں بعد لگا ہو بعد اگوں سردار ہو کھوتے کھوتا ہوگتا مگر کھوتے اگو کا چڑیا مگریا جنس جنس جندے کول کام کم کرا ہو شریف ہونا یا کمینا پہ جائے تھا ہوں میرے جو بندے آم رشتی صاحب آپ بندہ چھڑاونا تو میں جا چھڑا کی بڑے گا جناب نہیں اچھا بندہ پڑیا بھی جائز لگیا ہو جی کون میں سردار بول رہا ہوں بکار جی جی جی خندار کی پینٹ تو اویٹ تک اتے آتی چلنی جی میں دیکھیے بھے ہوا ادھر جاوے گا کل رلے گی اوتے آتی چلنی ہے جن ڈیری ترزانی ہوابی ہوا آمن افسر آمن لٹرے ہومن کننا لڑے آمن کھان پی والے ہومن سارے کچھ رہے ہر طرح کا بندے من جی ہونا ادھر ایونا بندہ موڑا باہر ہوتا میرے نبی کا فرمان ہے جب بھی مشورہ میں میرے جل ارادے کم لے کے جاوے گی وہ کمینا لا چیا پہ کوئی بندہ ووٹوں سے کھلوے ہوے شریف کے لکم پتا کی آن کی بڑے بنیا جی خیر کہڑے کن چار یہ بدلے پرانا کام سچی بولو آ کر کے آن نے مولویا دا سیاست نال کی تلق جی ادھر شریفان کا کی تلک جی ادھر تحرام کا تعلق سو مچھلی پی ندی سونے کا فرمان سچا ہو گیا اچھا مراج مخافت ہی پیسے والے نال کرنے یا ڈر سچی سچی بولی کیوں جو مگر مچھے اس نام مراد جی سلوٹ نہ ماریا سلام نہ چاہ نہ پوچھی خیر بولی سارے علی پور پار والے کا واقعہ علی پور پار والا نہیں اس کا واقعہ نورانی صاحب اسے کھلوتے الیپور لا کے سیٹ سے تھلے کھلوتا سی گوپانگ گوپانگ سی ماردال پورے دن کا ایک بندہ ہوں وہ برکری ورکری کی گڈیا ورکری کر رہی نے پورے شہر پھر رہی نے پچھوں ایک جگ آیا انہیں کٹا اپنا لے کے نہ کٹا نورانی جا تھے کھلوتا ہے نا اس کٹے کی اما اچھ لی میں کیا ہوں پتر جو کھول جانا ہے نورانی صاحب بن دینا سلام پہ ایک قوم دا وقت چلے جلم کرتے ہیں لفظ کر مار مار کے وہ کٹن کا اشر میں ہے کتے تھلے تھال رڑے پڑے اچھا زاہرت کیات गान गाण वाली रन्ना हैरे आम साद सादे हैं बजुर्ग है जो पिछले पुरानी उम्र वाले ये आते हों आखिर साधे होंगे सन एक बत्तर आएगा घर घर कंजर लगन के कहें सौ बाबा हूं कहते हो बजुर्ग आखने होंगे ہر سینے کے گانے ہون کے باپا پہ آدھا مینو ایک چیشتی سکولی آکولی چٹو چوچا فارمی چیشتی سلام دا وقت چلے جلام کرتے لفتر مار مار کے وہ کٹنے والا ہر کنک دوائی اتنے تھلے تھال رڑے پڑے اچھا जहारत कैनात गाने वाली रन्ना हैरे आम साग है बजुर्ग पुरानी उम्र वाले ये आदेश सन हूं भी आंधे ने आखिर बचे आते होंगे सन एक वक्त आएगा घर घर कंजन रखने कहें सौ बाबा हूं कहेंडे बजुर्ग आखते होंगे सब ہر سینے دے گانے دے ایک دا چشتی فکولی آدھا ہے سکولی سٹو چوچا فارمی چشتی ہوں تو بند بے شہور نے خبریں نہیں خبر, خبر کچھری دیا جہا تو مکالہ اج ملنا سی نا وہ سو سال پہلو دے دن جی بےغیر اج ملنی جاج منہ ملنا سی نا سو سال پہلو دس در گھر ہوئے گا بے گیر خبر نہیں خبر لیا سن گائب کی خبر رکھنے والے کبھی اچھا ہوں اتے سوال میں کرنا یہ دسو ایمان بہ کیا مسلمان دیا پتر سکول جان تو پہلوں ناچ گانے کردے سن سچی بولے ہوں سارا سو دشیدمکا کل سفائیت کا ایمان صفائی کر کر کے گلنا تاکہ پسند پورا کرتا دیکھی ہے عورت پاک ہند میں ڈاکٹر سفدر حسین برف بجلی مرد آپ ٹوٹے نہیں آپ چپ کر جی میرے بالوس کا خیال رکھے बस कर तू पीवा मोरो वो 70 روپے کم نہیں ہے شریف وہ ہاتھ دا اشارہ کر کے تو ہن دے تھائی کیا چاہیے وہ پھسلے بغیار میں اگلے دن چڑیا بات گیل کی پنجو سچ بولیاں بچوں خیال کر جب بکری نارے چوارن کی گل آئے تو بچہ مرضی بگیارو سب بڑا خیال آگا سنوں فکر پہ ج اصا بگیڑ لانتی کھے بڑوں گے اور جانور داد مانے سے خیال نہ آئی پوری پسچر دن فلم تے خیال نہ گانے سنا خی اس بچاری نہ رکھا سو نہیے اس سونے لگ کریے سو لانتی تین خیال یاد آئے معلوم ہوا بجیا تک یہاں کی عزت That's <laughs> how شور شرابے بھی ہے پورا شرابا بھی پڑھیاں حالانکہ نبی شریعت پیشاب پیو شراب پیو برابر بال کن پیشاب پیو کا گنا کھاٹے شراب پیو کا گنا پیشاب جن مرضی کی جائے کبھی کا گنا حرام ضرور کیا سدا ضرور پاگ نہیں سوگی لیکن اچھی کوڑے دی سزا شریعت نہیں رکھے شراب دو چرس کوڑے کی سب وہ پاک دکھ شریعت پاکت مطاہرہ دیں پشاب دی پلی شراب دی پلی پشاب دا ایک مطلب خوب پلی شراب دا ایک کترا ٹکے خوب پلی سارے خوب کا پانی کھڈنا پڑنا سا خوب پاپ ایک خطرے نام خو پورا پلیس ہو گیا تو بندہ کتنا پولیس ہو گیا تو ایک کپڑے وال پولیس ہو گیا بوتل لال والے پاس اور پولیس میرے پاس نوی سور میں فرماؤ مما ون خار بھی پر ماں جہا بندہ شراب بیچتا ہے وہ خنجیر دا کسا ہی بن جائے کی مطلب جیسے خنویر کر پھر پر ہے ہر ہوئی برابر شراب حرام ہے ہوں میں پوچھنا ہے جڑا خنویر پٹے درک کے بیٹھے انہیں پانی پینے گا روٹی کھاوے گا اندر ہاتھ کی کوئی چیزیں شراب کی بتھی آپ اور میں سا کرنا ہونا جہے بندے شراب پیمانا دہ میں وہ پشاور پی سو دا سب کر شراب کی بوتل مانگئے یہ اپنے رات کہ نہیں اور بلکہ مینو دے شراب نال پشاب میرے خیال سے نشا بھی زیادہ ہوا کیونکہ شراب انگوران کا نچو پشاب سے مزدور بندے کا نچو استعمال ہی رکھا ہے بڑی مستی چل رہی سکول کوئی کتاب نہیں جکا کو لکھتے جو پہلے لوگ جانور جیسی زندگی گزارتے سن ہوں ترقی کر رہے ہیں بچے کتولیو چکو ہے گلا لکھ پہلے جانور جیسے زندگی گزارتے سن یہ لانساں پچھلے نگ پورے نبی فرمایا انتظار کرنا کن عزاب کی جدو یہ کم ہو جان سر خاندھی زلزلہ زمین جھسنا چکل نکلنیا پتھر برتنا سرکار زمین اتنے جا سکتی آسمان تھلے آ سکتا میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا اج دیکھ ل عذاب باقی پتہ نہیں کنیاں ونکیاں سڈے ہیں وڈی ونکی کا عذاب زلزلہ آیا تی لاک بندہ فرق ہوا زمین فرمایا زمینے زمین مکان فسے نے پن پانچ منزلی عمارت بڑی زمین چھ زمین کے برابر ہو تی لاک بندہ کنا تھو دسیا گیا لانسی کے پوی دسنمنٹ اس واسطے نہیں دسن گئی لہذا دسوی ستر ہزار ستر ہزار فوج خرچ ہوئی فوج اسی بارڈر کا علاقہ جھگڑے والا انڈیا دور چھاؤنیا کئی ضلع کی فوج اس سے پہ ستر ہزار رب زمین جال چھٹی جو کسان قرآن دے بامرا والے جی کا پورا رل کے میرا دین دا کوئی نام لوے ترجیح جو دہشت گردوں چلو تھلو چلو ویزا لاگ پنشن اتوں ہی لویا جائے چلو چلو چلو شاپا ریٹائرمنٹ ہی ادھر ہی چلے گی ستائی ہلا اخباروں کے بیان کے مطابق حالانکہ اخبار چپا پھر میں ادھر تقریر سے بھی گیا تو میرے بہلی بھی اتے گئے ہیں سارا کچھ مطلب اتوں اکھان جہیا سن وہ تو ستائی ہلا حاصل کرو چاہے چیل جانا پڑے ہوںساں رب نو رہے انہیں تھلے چپایا چیشتی تفدیق کی چیشتی جو آخر سی سچ سی میں اندر میرے سیخ فرما سی میرا بدل گاہب سن انہوں نے فرمایا تھی میرے ہوں کردے پہنچے میرے لگ نہیں سکتے انہیں اب لگ گئے دا. ایک دلی دلی ایک مدر, سے دے مدر تھا تھی مسجد کی چھت کے تھوڑے جہ کار نکلے نے شہر کارکی وہ پھر انہیں آخیا اکھان کہ جہے بچ گئے سن نا بندے وہ بکرے کو سٹتے سن تو رب آدھے سن تینوں بکرے تو چاہیے بکریا کا بخ ہے تو بندے کو لائے تا کر کے ہال تک اتنے روزانہ دلونے آپ زمین کنج رب تھسا کے مارے جیندیا تھلے لے گیا دس دن تک فارمی پینک والے تھا دس بعد آواز بند ہوئی میرے رب گریم عذاب دوٹے مستحق بیٹھے مولا اور ترسا ترسا کے بارے ایک کمشنر اتوں کا کمشنر ہے دو ہفتہ بعد پورے کشمیر کا کمشنر وہ دا خاندان تھلے اترنا شروع ہے مکان پہ جانتا ہے وہ باہر سارا کچھ جب دیکھا تو بےہوش ایک بندہ ان سامنے ظاہر ہو گیا اللہ دا فرشتہ سی کوئی ہے تین کوئی چاہیے کہ نہیں آتا مجھے پانی کا فرشتیا تین قابل نہیں جو رب کی مخلوق کتنی دل کی زمین دس جان دے دسا کچھ ویخ کے بدلے نہیں سارے دلان سے پیے لانت کی پیاستے ہیں حکومت بھی آتی ہے تو عوام بھی تو مل شہید ہو گئے نے شہیدوں کے لیے دعا کرنے شہیدوں کے لیے میرے <سؤال> منازرے سے بولنا اختیار ہوا میں منازرا کرنا چاہنا تو آنا عذاب میں آنا شہادت میرے میرا گل نہ سوجی میں لانتی جب دیا جنا دلائے میں شہادت آدھا ہاں میں دعا کرنا تیرا سارا ٹبر اوے شہادت نال بد دعا دیتی جانا میں لانتی ادھر میں شہادت جناب سڈے دلان کا کی حال ہے وجہ یہ اب دل ایک ایمانسو نہ برائی کی تمیز رہی بش یہ کافر نو پچھو، ٹی وی سکول کیے بے پردگی عورتوں نے کی آ کے ترقی حکومت نچھو ترقی عوام نچھو ترقی ملوں پوچھو پیر پوچھو हो गए टीवी क्यों रखी खड़क तरक्की मुलाखे टीवी तरक्की वह ना मुराद आज चकले तरक्की क्या यार चटो मैं चलो यार छोड़ो इस गल मैं होर मिसाल चले रिश्वत की समझने सूद न परा फाट अच्छा दा समझ نیک برائی سچی بولے اچھا برائی سمجھ دوار پی نائی میں اسے واسطے اپنا دو کہ سال برائی کی جائے تیری مہربانی سارے برائی کر کے فارغ ہوا سدھر سدر سدر سونے کے من سمجھاؤ من سمجھاؤ میں جیس کی جی منگنا میرے گل نہیں لے جا قوم ہر برائی کی سبزی کڑی ہے جب فارغ ہوتی ہے نا دن حال آئی نام بڑی نیکی کی سارے کام تو اس قوم کے نیکی نے برائی ہو گئی हां पैंट शर्ट नंगे कपड़े ओ भी तरक्की रन्ना कपड़िया रूलन बिना बदकारी आम हो रक्की थां से बैठी सकूल अच्छा रिश्वत इनाम सूद पराफट ए सारे काम त हो गए हमको सदके जावा तरक्की नेटी बड़ी वीडी हूं बुराई ने सोचो घेरी है नमाज برائی گڑو دسو آخر سانوں جو حکم آیا نیکی کا آخو تو برائی کو روکو یہ کام تو سارے ہو گئے پیٹھا یہ تو ہوا ترقی ہو سارا کام ترقی ہو برائی دسو کی برا کہڑا کنو آتی بھائی آم سار جڑا رن برخا پوا گھر رکھی کھڑا انہوں آکیے نا براد کا برائی کی شرم کرنے والا کام جا بچارے نہ پابند کرا ساڈے لانتی دلان کا حال ان بن گیا جو نی الٹا برائی ہو گئی ہے تو برائی ساری نگاہ ہو گئی حرام نو حلال گیا، ایمان گیا جائز نجائز بن گیا ہے نجائز جائز بن گیا جدو این دل ہو جان نہ اس لانت پہ فی الحال چھ بندے تے ہی لگے تو حکومت نظام شامل ہونا بھیا آتا ہے, میں شامل ہو جا پیر بھی آتا ہے. میں ووٹر شامل ہوا میرا پتر اونجی لگ جاوے چلو کسے پاس لگ جا. حالانکہ کفر کفر کے نظام کی حمایت کوفر بچانا کفر لگنا انہیں بج بج پیا لگتا ہے ملوں کا پتر بھی پیا لگتا ہے پیر کا پتر بھی پیا لگتا ہے کر کے اب زمین پیر زیادہ سمینا پیر تیران پیرا ہوا سہ میرے رب سید و میرے رب اللہ اگلے دن ایک سید میرے کو لاہور تقریر کمریا ایک سید آ کے بال سی جوان سی ویاہ ہویا سو رو پیا ڈھائی لار کہ میں کہا سیدہ کہہ رہے یہاں در تاں پیا رونا میرا پیو ایڈا ظالم ہے میں تو تقریب کیتی تھی میں کے نال باجی اپنی نو سکولو چھڑا لیا پارا کے گھارے چکیوی جو شیعہ کہ اگلے دن میرا غیا ہوئی ہے میں نو نال بکھایا ہے بار دن لوگ نال کھانا تھے سید دادی میری بھینڈ نچی ہے اس دانس کیتا ہے مجرا بنایا ہے میرے پیو نے شادی دوکتے ہیں رو سد کا بچا لیا ٹی وی تو نہیں سکھایا سال نچن میرا تو پھر پتا کی جی کر ایمان بانا تیرا تیرا. رب میرے تو سارے مار ہاں دن اللہ تعالی مینو آخ نبی دی آل مار آیا تو میں گا مولا جہنم سٹ لے او گوارا ہی پر نبی گوارا جلم کر جہنم سٹ لے او چلے میںر جا گا کوئی نہیں میں تن لاگا پر نبی خاندان بھی ازت روزی گوارا میرے تھوڑے گاٹے ویسے عذاب رب دے ویک کے بدلے نہیں کوئی نتیجہ سکے سامنے ایمان دسو کو ڈر خوف پیدا ہوا لوگ تو بدلے کوئی نہ سکول ٹی وی تو بس چیک کی ہوگی اولاد ہٹا لی ہوگی ستائی ہزار ادھر گرک ہو گئے ساڑی واری آ جانی کوئی فرق پیا جی نہیں نہ پیا تو اوتھے ہی اسان کام تیت رکھا ہوا میٹر کی سوئی اوتھے ہی رہنی والے نبی سرور سرما گئے آزاد کا انتظار جے جی جی میں من کے ڈگ دے مینا چیشتی اچھا بچ گیا میں بے وقوف آ تین کی پتہ لا سانوں وڈے آزاد واسطے کرکیا گیٹھی رب دیکن اے تھے لاہور علاقے میں ہاں سن سن کے نا آخر موومنٹ کوئی نہ کوئی اثر ہو جائے اس واسطے سنگیو اپنے آپ کو فورن بدلو میرے حضرت صاحب پہلوں سکول تو روک دے سان تو میں بھی روکتا سن ہوں میں آخنا تو میرے حضرت صاحب بھی مین فرما گئے پاؤ بچے جن مرضی پا سکتے جو ہون لگ نہیں سکتے پاؤ ہوں میرے فقیر اے نہیں فرما رہے نبو عذاب عبے برائی کو نہ روکنے جانے اللہ تعالی حضور دنسی اندر فیری فرض کرن دی بس بس نماز باز اے باز اے محرم لوگ محرم, محرم یاد رکھے نو بجے دس بجے پہلا خطاب ہوئے گا پچھلے شام نہیں ہوئے دس بجے خطاب ہوئے, گا خطاب ہوئے گا الحمد للہ مسنت روسمت رو انؤمن به سبحان الله وانا استره ونؤمن به ونتوكل عليه وانا بالله من وينفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فلا مضد له ومن يهدده فلا هادي له شهادة أن سنا وسن ور اوپ نرہی منا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه ال اهل بيته بارك وسلم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والقران الحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ادعي إلى ربك راديك مضيا فادخلي في عبادي وادخلي جلتي إن الله وملائكته يصلون على اللبي يا أيها الذين آمنوا صدوا عليه وصدقوا تسليما سبر يا الله صد على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا اسكو تيكرو او يا مولانا محمد وبارك وسلم ووفق لي عليه صلاه وسلاما عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله ہم سالات مکرموں معظموں محترم بموتشم سامعین کے رام علمائے زبر کے شام سادات کے رام شرک محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے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 میں پوری انتظامیہ پوری باڈی جو حضرت کے ساتھ علامہ مولانا محمد عنی قادری الماروف ربانی صاحب کے ساتھ جتنے بھی ہمارے حضرات ہیں خالص صاحب ہیں معصومی صاحب ہیں حکیم صاحب ہیں تمام ساتھی میں سب, سب, سب, سب پوری ٹیم کو تمام انتظامیہ کو علماء کو طلباء کو ہتھی تبرین پیش کرتا ہوں اور جو اس کے دوانین ہیں ان سب کو کہ جو ذکر حسین ہر سال مناتے ہیں ابھی گفتگو شروع تھی میری ساتھیوں سے تو اچھا ہوا انہوں نے مجھے بتا دیا انہوں نے کہا جی پچھلے سال آپ نے کہیں یہ لفظ کہا تھا کہ غم حسین مناؤ میں نے کہا بیٹے میں جس ہستی کا شاگرد ہوں امید نہیں رکھ سکتے آپ کے میری زبان سے آمادن